الحمد اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر تین اور ایک سے تین ساٹھ اٹھہتر شروع سے تک قدر درخت تھا اکیس جو ہے اول فتح کل دس نمبر اکیس ہے خرچ ہمارا آئے میں تھا کل اللہ اللہ میں رفظ اللہ کے بارے میں تھوڑی سی تحقیقات آلو پیش کیا تھا ابھی آگے جو ہی اسی پیراگراف اللہ اللہ کے بارے میں مزید تو بھی ہیں درخت میں نمبر تین میں تو لا اللہ اللہ کے بارے میں اللہ تو اللہ کا معنیٰ مع معبود اور ذاتِ واجب وجود کا نام گرامی ہے اور اسی کائنات کے رب خالق مالک کا جو ہے ذات کا نام اسی اللہ نے اپنے لئے نام اللہ کی پیش کیا ہے میں فرما میرے نام اللہ ہے اور آپ قرآن پانگے گا یہ بھی اللہ فرماتے ہیں یہ نام اللہ کے ساتھ کسی اور شے کا سرے سے نہ ملیں ایسا نام اللہ خود کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں ہے بڑھ کے اللہ خود فرماتے ہیں تو آگے اللہ اللہ جو ہے لا حرف نفی ہے لیکن یہ ہاں ہم نف سے نفی جز کے لایا مانے ہاں جے نہیں لا یعنی نہیں لاہ معنی کوئی بھی معبول لا لاک مع لا اللہ یعنی کوئی معبول نہیں زمین میں یعنی کوئی بھی مخلوق موجود جو ہے عبادت کے لائق سرے سے نہیں کوئی کوئی بھی شہ عبادت کے لائق نہیں ہے اگر کوئی ذات عبادت کے لائق ہے جس کے ہر حکم سامنے سر تسلیم میں خم ہو جائے اور اس کے ہر حکم بدلبے کہیں ہیں اور اس کے سر میں سر و بدود ہو جائے اور اس کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ پھر سے نئے شوا بغیر مگر کے معنیٰ میں اللہ ہوا کم جب اللہ کی طرف پڑتی اللہ جو اس کے شروع میں ہے اللہ جو شروع میں چونکہ خوشبو ضمیر ہے جو اس مظاہر کی طرف پڑتی ہے اس بنا اللہ اسی حوصورت اللہ سوائے اسی دات کی اسی دات اس اللہ کی سوائے اللہ کے وہ ضمیر معنفسل ہے جی سو اس اس ذات یعنی سوائے اس پاک ذات کے سوائے اسی اللہ کے اس پاک ذات کے نواز کوئی بھی شعب عبادت کے لائن نہیں اللہ لا الہ لہ یعنی اللہ جو کہ تجمہ کے بنے گا اللہ جو کہ ذات واجب الوجود معین و مشخص ذات ہے کہ سوا کوئی بھی عبادت کے لائے نہیں لا اللہ کے ایمان اللہ جو کہ ذات ہے بادمعین مشقت ذات ہے اور اس کا عناط کا مالک خالق رب سب کچھ وہی پاکزات ہے اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ایک تجمہ یہ کہ دوسرا تجمہ یہ بھی کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت و پرستش اللہ وہ ذات ہے جس کی جس کے سوا کوئی عبادت و ایک تیسرا ترجمیہ بھی اللہ وہ کاغذات ہیں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں مختلف ترجمہ بربانے کی اللہ وہ کاغذات ہیں اللہ لا اللہ کی جس کے شوا کوئی معبود نہیں لا اللہ اللہ جس کے شواب اللہ سے ملا جس کے سوا کوئی معبود نہیں ساری ترجمہ صحیح ہے ہر اپنے اپنے ذوق کے مطابق ترجمہ کیا ہیں بندہ نے تھوڑا سا اللہ کی مانا کو توجہ دے کے کی ترجمہ کیا ہے کیا اللہ جو کہ ذات واج وجود معجن مشخص ذات ہے کہ سواہ کوئی بھی عبادت کے لائق اس کا کوئی کائنات میں جس کو بھی اٹھا کے دیں یا آسمانوں کو زمینوں کو سیاروں کو ستاروں کو کشنوں کو سیر الطقہ کو ملائکہ کو انبیاء کو جس کو بھی لے کے جا جائیں اللہ کے مقابلے میں یہ سب ہیش ہے سب اللہ کا معروف ہے ہاں ان سب کی عظمت یہ ہے کہ وہ اللہ نے پیدا کیا، ہے ان سب کے اندر جو کچھ عظمتیں ہیں جو کچھ ہاں ہانج استداد ہے شان و مرتبہ ہیں وہ سب اللہ ہی کا کاف کرتا ہے تو سارے عظمتیں اللہ کی طرف جاتی ہیں اعلیٰ حقر نے عبادت کے لائق صرف اور صرف وہی وہ ہے۔ اس مقام پر جو ہے شارح اور فتح جناب صافر صاحب فرماتے ہیں کے جملے میں توحید ذات بیان فرمائے اللہ کی ذات ایک ہے اور اس ایک کا کوئی جوسن نہیں ایسی ایک جس کا کوئی جوسن نہیں ایک مقامی حادثیت کہ یعنی کہ اللہ یعنی وہ ذات جو ہر قسم کی خوبی اور کمال کی جامع ہیں اللہ کو اللہ یعنی وہ ذات جو ہر قسم کی خوبی اور کمال کی جامع اسے میں نے مستج میں جمعے سے فات توجہ کیا اور وہی معبود و ہے لا لا اللہ اور وہی محبود بر ہے یعنی اللہ ذات واضح وجود کا اس میں ظاہر وہ جو ہے عالم عربت فرماتی ترکت والے کے خوب ذات وجود کے باطن و حقیقت کا نام ہے یعنی اللہ کے بھی جو ہے جو اس, اس میں ظاہر جو ہے اللہ ہے اس میں باطن باطنی نام اور باطن ذات کو خوب سے تعمیر کر دیا ترکت اس لیے کے جو مرشدان وہ لوگ ہو کر وظیفہ جو ہے جب وہ اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاتے ہیں فنا اللہ مقام پہ وہاں پہ دیتے ہیں شروع میں نہیں دیتے ہیں یہ ترجمہ یعنی اللہ کا باطن ہو ہے اللہ کا ہاں لئے کے باتیں اس لیے ترکۃ کے مرشدین جب اپنے مرزم کو وظائف دیتے ہیں تو پہلے اللہ دیتے ہیں کیا لال اللہ دیتے ہیں اور خو سب سے آخر میں دیتے ہیں اور ہو کے بھی عاص صرف ہاپیش ہوا ابھی تو واو ساتھ نہ ہوا تو ہو ہے جو کہ اللہ کے مقام احد کا نام ہے جس میں کسی قسم کی ترکیب نہیں پائی جاتی ایک حرف ہے اس کو پھر ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں اس لیے لفظ ہو ایک ہی حرف ہے کہ اس کا جز نہیں جس طرح اللہ کی ذات حریت کا جز نہیں ہے یہ مطلب جو ان مختلف عرفانی کتابوں کا محاصل سے جانتے مطلب جو مجھے سننا ہے وہ میں نے دراز کے میں اپنی جی، مصطفیٰ حرکت کی دوسری کتابوں سب آتا ہے تو یہ آدر کریمہ اللّہ اللہ یاد کرمین عادل کشی کے نام سے مشہور ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں توحید کو بیان کیا گیا ہے اللہ کی ذات میں بھی توحید اور صفات میں یعنی نہ اس کے ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کے صفات میں کوئی شریک ہے اور اس کے جو ہے دس جملے سادہ خوشی کے پہلا جملہ جو ہے اللہ الَََََََََََََََََََََََ اللہ تو ہے اس کا تو اصطلا اللہ کے بارے میں سلسلے میں جناب منصور صافری صاحب جو اورج فتح کے اشارے ہیں اپنی تالیخ اوراج فتح صبح نمبر چونسٹھ پہ یوں فرض خیال کرتی ہیں کہتے ہیں جب کوئی سوہیا کے کسی سلسلے میں داخل ہوتا ہے سو کے تو, تو وہ اسے ذکر اللہ کی یوں ترقین فرماتے ہیں کہتے مفتی کو لامود اللّہ لا, معبود لا الہ الا اللہ نہیں دیتے ہیں لا محبود اللّہ کوئی محبود نہیں شوائے اللہ کے اس کے بعد جب درجۂ متوسط میں آتا ہے تو لا مقصود اللّہ پہلے میں لا محبود اللّہ ابتدائی مذارے میں ہاں اس کے بعد متوسط نے پوچھیں لا مقصود اللّہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں سوائے اللہ کو رانی کرنے کے یہ تصویر دیکھتے ہیں اور جب وہ منتہا میں قدم رکھتے ہیں آخر ملین تو لا موجود ہے اللہ, اللہ پڑھا جاتا ہے سوائے کوئی موجود نہیں نس کو عادت الوجود بچن تصوف کی اطلاع میں کوئی موجود نہیں کا میں سوائے اللہ کے یعنی جو چیز حقیقت موجود والا سب کا جو ہے وزات موجود ہوا اللہ باقی جو بھی ہمیں چیز موجود نظر ہے وہ سب اللہ کے رحمت سے اللہ نے ان کو وجود دیا ہوا ہے تو موجود ہے اور یہ سب اللہ کے وجود کے آئنے ہیں اللہ کے وجود کے سائے کہ اللہ کے وجود کے دلیل ہیں اللہ موجود ہے کیونکہ یہ سب موجود ہے یہ سب ایک اللہ کے بال وجود کے ہونے کی موجود ہونے کی دلیل ہے اور یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہوا ہے اس کے اسم فایومیت کی برکت سے رحمانیت کی برکت سے ورنہ اللہ چاہیں اللہ مل بس ختم کر سکتے اس لیے اللہ قرآن قرآن فرماتے ہیں قیمت کے دن اللہ جب اس پوری کائنات کو ختم کریں گے تو میں کتنا ٹائم لگے گا اللہ فرماتے ہیں کا لمح بل بشراگر آنکھ جب پکڑنے کی فہرست یا اس سے بھی کم فہرست میں دنیا کے نظام کو ختم کر دیا اس فائل کو کلوز کر دیا اور اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس سے یہ سمجھ رہا ہے اس کائنات کا جو وجود ہے وہ اللہ سے ہے اللہ نے قائم رکھا اور شام نے کن بھیکن سے اس کو جو دیا وہ اس نے باقی رکھا ہوا جب تک اس کی نصیحت ہے باقی رکھنے کو باقی رہے گا جب اس کی منتظر اس کو اس کی فائل کلوز کرنے کا ہوگا تو کلوز ہو جائے جس طرح تو میں کہتا ہی اس سے جلد دل جل کتب اس طرح جو ہے کتاب پر پہلے زمانوں میں جو ہے نا کوئی چیز کسی, کسی کاغذ پہ لکھتی تھام کے اوپر چمڑے میں لکھتے تھے اس کو پھر گول کر کے رکھتے تھے کھول کے پڑھتے تھے ہاں جی یا پھر گول کر کے تھے اللہ جس طرح کتابوں کو لپیٹ لیتے ہیں پڑھنے کے بعد اس طرح ہم اس کائنات کو لپیٹ لیں گے کس طرح جس طرح کتابوں کو اپنے جلد کے اندر لپیٹ لیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہٰذا کہتے ہیں آخر میں لا موجود معبود ہے اللہ لا موجود ہے اللہ ہے تو یہ ہمیں کسی شخص ہے کہ افضل رسیک کے جو ہے لا کلم طیبہ ہے کلم طیبہ ہی سے ناپاکیاں دور ہوتی ہیں اسی کلمہ سے توحید ذاتی حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونا ذات اس کی ذات ایک ہے وحدہ لا شریف اس کا کوئی شرک نہیں آپ سمجھ میں ہیں اور اسی کلمہ ہی کہ بدل جو ہے شریک کا خاتمہ ہو کر نوران تطاوت بندے کو اولیاء اللہ نے جو اعلیٰ درجہ حاصل کیے ہیں اور مقام میں بقا باللہ پر فائز ہوئے ہیں وہ سب کا سب قلم طیبہ اور ذکر اللہ کا نظریہ ہے جس کلمِ طیبہ اور ذکر حالت ان, ان کو کوئی محسوس نہیں ہوتا ان کا مال دنیا ہونا دنیا میں عزت پانا دنیا میں مقام حاصل کرنا کرسی حاصل کرنا اقتدار حاصل کرنا لوگوں میں محبوب ہونا یہ سب جو تذکراتی لوگوں کو یہ محسوس ہوتی ہے وہ اصل درکت سے ان کوئی شرکت نہیں ہوتی ترکت والوں کا مخصوص اور منتخا اور مطلوب صرف اور صرف توحید ہوتا ہے ہاں جی صرف اور صرف اللہ کو حاصل کرنا ہوتا ہے اللہ سے دل کو آباد کرنا ہوتا ہے اللہ سے اپنے وجود کو منور کرنا ہوتا ہے چوبیس گھنٹہ یاد الہی میں رہنا اللہ کی آیات کے غور و فکر میں غرق رہنا اللہ کے کمال معرفت کے سمندر میں غوطوار رہنا آیت الہی صفات الہی قرآن پاک میں اللہ نے اپنے والے میں جو کچھ صفحت بحث پر میں ان میں غور و تدبر ہاں جی اس میں وہ لوگ غرق رکھے ان باتین کو منور کر دیتے ہیں دنیا سے کوئی حق کا نہیں دنیا میں صف مال ہے نہیں ہے، دولت ہے نہیں ہے، کرسی ہے،, ہے نہیں نئے عہدار ہیں نئی ان چیزوں کو ان کو کوئی مسئلہ اسے سلام کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ہاں جو اس پہ عزت دیتے ہیں, نہیں دیتے ہیں, وہ دینی چیزوں نے کوئی چھڑپایا نہیں اسے صرف اس کی توجہ صرف اور صرف اللہ کی ذات باری طالب اسے تو اس چیز کا کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے ہم ہاں بس رب ناراض نہ ہو اس کی رضا جوئی صرف رب کے اجزاء یہ مسلح میں دوسرے باپ رب راضی ہوگا دنیا خود بہت راضی ہو جائے گا لیکن اس کا مقصود دنیا کا رضامندی اس کا مقصود اللہ ہے ایک کل میں ہی سالک کو اپنے ہاں جی ہستی مہوم کو ہاں جی خیال کو ذات ہے ہستی یعنی وجود حقیقی میں گم ہونا سکھاتا ہے اپنے وجود موہم کو وہ وجود کو اللہ کی حقیقی وجود میں گم ہو کر ایک خدائی انسان بننا سکھاتا ہے اللہ لا الہ اللّہ اللہ علہ فجوم کو تو ہے فلک بعض وہ دکان دینی اس میں عظم کرانا ہے ہاں جی کہتے ہیں ابن خبان ایک بزرگ ہے صحیح حاکم انہوں نے بھی اور حاکم نے بھی ابو ابداود نے بھی تلمی اور ابن ابھی شیبا اور یہ سب مادسین ہیں وغیرہ ان کی روایتوں میں عشایت کو اس میں عظم قرار دیے اللہ علیہ اللہ ان کے علاوہ صاحب حسن حسین یہ بھی دعاؤں کی کتاب ہے امام معاہدین کتاب دعا میں یونس بن عبدالعلیٰ سے اس آیت کو اس میں عزم ہونا پڑا دیا مختلف تو یہاں تک جو ہے میں نے آپ سے کہا تھا یہی توضیع ہے جناب انصر صابری صاحب کا جنہوں نے اوراد فتح اورد فتح کے شرح لکھا میں نے ان کو خوب یہاں تک نقل کیا ہے اور ایران میں ہمارے تصوف عرحان کے استاد نیکو نام کے نام سے تھے وہ فرماتے تھے کہ اولیاء اللہ جو ہے اور مرشدان حقیقت جب لا الہ الا اللہ کا کل کرتے ہیں تو ہر لا اللہ سے ایک الہ باطل کا نفی کرتے ہیں ہر لا للہ سے ایک الاہ باطل کی نفع کرتے ہیں اور ہر لا سے ایک نئے مانا لیتے ہیں جس الفاظ میں مثلا، لا لاہ لا اللہ کے کہنے میرے اولاد میرے معبود نہیں کہ اللہ بلکہ صرف اللہ میرا معبود ہے لا لا اللہ میرے بیوی میرے معبود نہیں اللہ بلکہ صرف اللہ میرا معبود ہے لا میرا میرا إلا اللہ, اللہ میرا ہاں جی مال میرا محبوض نہیں إلا اللّہ بلکہ سیف اللہ میرا معبوط ہے لا لہ اقتدار میرا محبوض نہیں اللّہ بلکہ سیف اللّہ میرا معبوط ہے اسی طرح جو ہے نا اسی طرح اگر ہزار مرتبہ لال اللہ کی ابھی کریں تو ہر لال اللّہ کے ذریعے ایک اللہ باطل کی نفل کرتے ہیں اور اللہ کو ہی اپنے معبود مانتے ہیں اور صرف اللہ کو ہی اپنے معبود مانتے ہیں تو یہ جو ہے لا الہ الا اللہ اور سے بہت سے مین مقصد الا اللہ, اللہ کا سارے معبودان باطل کو نفی نہ وہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کی نا کرتے ہیں ان کے ان کو حیثیت دیتے ہیں اللہ کے مقابلے میں, میں اللہ کے حکم کو چھوڑتے ہیں اللہ اللہ نے ان سب کو نہ اللہ میرے لیے میری نظر میں اگر چیز کی کوئی قدر و ہے اور میرے نظر میں کسی چیز کی کوئی ہے اور میری نظر میں چیز کو اہمیت دیتا ہوں وہ حقیقت میں صرف تیری دار ہے تیرے حکم سے ماں باپ کو چاہتا ہوں اولاد کو چاہتا ہوں بیوی بچوں کو چاہتا ہوں ہاں جی مومنین کو چاہتا ہوں کو چاہتا ہوں جس سے بھی محبت کرتا ہوں تیری محبت میں محبت کرتا ہوں تیرے حکم محبت کرتا ہوں کئی تیرے مقابلین میں سے کسی کو بھی نہیں لاتا ہو. یہ ہے تو معلومات کا دعا جا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مبارک دعاؤں کو کم حق و ناط علائی کو, کو سمجھ کے ان سے حقیقی معرفت حاصل کرنے کا ہم سب کو تو توفیعہ طرما اور ان مقدس دعاؤں کو بامارفت طرف سے پڑھنے کا توفیع طہرما آمین رب ابھرا